فرز نبی فرجن جو لگاتا ہے جو کوئی، لگاتا کوئی، ہے کوئی کہتی گ تقینا پیاس نہیں کہتی گین پیاس نہیں شام کی گلیوں میں ہے مش کو سہ لیتے ہیں جب صدقے کی کھجور دیتے ہیں کی کھجور کیا دارس تھی کیا مشکل میں یہ ایک نام لیا بازاروں میں عباس کو سب نے یاد کیا اب کو سب نے یاد کیا Glad the سدا پر دیش کا میں فلم مٹانے آؤں گا سرت کی گاتی تلوار علی کی لاؤں گا تلوار علی کی لاؤں گا میں سر علی بہت by thee.